السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ نحمده علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ھذا قصر یہ وہ حوز ہے جو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا یہ جنت کی عظیم شان اور خوبصورت نہر ہے قرآن پاک میں اس نہر کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کل کوثر۔ <قَوْفَر> ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی حوض کے اس بات میں بہت سی صحیح احادیث منقول ہیں اس بات کا مطلب ہے اس کی دلیل میں یعنی اس کے وجود میں ثابت کرنے میں اس کو جو تواتر کی حد تک پہنچی یعنی اتنے زیادہ راویوں نے ان احادیث کو روایت کیا ہے کہ جن کا کسی جھوٹ پر اکٹھے ہونا ممکن نہ تھا امام ابن عبد البر فرماتے ہیں حوض کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر آثار ہیں یعنی روایات ہیں اہل سنت اور اہل حق ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہر کی تعریف کی ہے آپ نے فرمایا روح الباری یو میں راج کی رات جنت کی سیر کر رہا تھا اچانک میں ایک نہر کے پاس تھا جس کے دونوں کناروں کے میں موتیوں کے گمبت تھے یعنی نہر کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گمبت بنے ہوئے تھے جس کی باؤنڈری وال کے طور پر اور وہ موتیوں کے تھے جو اندر سے خالی تھے مجوف کمانا ہے یعنی کہ اندر سے خالی جسے کمکمے قم ہوتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ اہ جبریل یہ کیا ہے اس نے بتایا یہ حوز کوسر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے اس کی مٹی کستوری کی تھی جس میں سے خوشبو آ رہی تھی سیدنا عبداللہ بن امر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوضی مسیرت شہر وزوائیہ سواء ماؤہا ابید من اللبن وریحہو اطیب من المسک وکی زانہو کنجوم السمائی مَن يشرب منہا فَلَا يَزْمَءُ أَبَدًا متفق علی میرا حوض حجم کے لحاظ سے ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے ایک مہینہ کوئی چلتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنا اس کا سائز ہے اور اس کے چاروں کنارے کے برابر ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ عمدہ ہے کسی نے کستوری کی خوشبو سونگی ہوئی ہے اور اس کے آبخورے آسمان کے ستاروں کی طرح نہیں جس کے کپس ہیں جو شخص ان آبخوروں سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں رہے گا حشر کے دن جب بہت گرمی ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا جائے گا کہ وہ اپنے امتیوں کو اس حوض سے پانی پلائیں تو جو ایک دفعہ پی لے گا پھر اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی اتنا اچھا اس کا پانی ہوگا حوض سے سیراب ہونے والے لوگ اہل ایمان حوض پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے ملاقات کریں گے ابو ہرارا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میرا حوض ادن سے ایلا شہر اتنے فاصلے سے بھی زیادہ دور ہے اس حوض کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے ادن جو ہے یہ یمن میں ہے اور الا جو ہے یہ فلسطین میں ہے ایک سے دوسرے تک اس حوض کا پانی برف سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا ہے جس میں دودھ ملا ہوا ہے مجھے تو آئس کریم سے ملتی جلتی چیز لگ رہی ہے کچھ اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں اور میں دوسری امت کے لوگوں کو اس حوض سے روکوں گا جیسا کہ آدمی لوگوں کے اونٹوں کو اپنے حوص سے روکتا ہے یعنی دوسرے جانور جب آ جاتے ہیں تو وہ ان کو ہٹاتا ہے صحابہ کرام نے دریافت کیا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں پہچان لیں گے آپ نے فرمایا بالکل تمہاری ایک خاص علامت ہوگی جو کسی دوسری امت کی نہ ہوگی تم میرے پاس سے گزرو گے تو تمہاری پیشانیاں اور تمہارے ہاتھ پاؤں وضو کے پانی سے چمکتے ہوں گے ٹھیک ہے کیا یہ حوض صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا یا کسی اور نبی کو بھی ملے گا ترمزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کریں گے کہ کس نبی کے حوص پر زیادہ پینے والے آتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرے حوص پر آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی یعنی آپ کی امتی تعداد میں زیادہ ہوں گے نہر کوثر کی خوشخبری سن کر آپ کا خوش ہونا یعنی جب آپ کو یہ اعزاز بخشا گیا تو آپ اس پر خوش ہوئے اور ویسے بھی انسان کو جب کبھی کو کوئی خوشی ملے تو اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کیوں خوشی کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے کیوں شکر نعمت کے طور پر حضرت انس سے مروی ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ پر نیند سی تاری ہوئی یعنی اونگ سی آ گئی پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر مسکرا رہے تھے آپ نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آقع فصل لی ربی ان نشانی اک وبتر پڑھ کر سنائی کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کا اثر کیا ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے اس میں بہت سی خوبیاں ہیں وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے نہر اور حوض دونوں لفظ ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ کا حوص آپ کے ممبر پر ہوگا یعنی یہ کس جگہ پر ہوگی لوکیٹڈ زمین پر ہی ہوگا نا سارا میدان حشر تو ممبر ہے مسجد نبی میں وہاں یہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ممبر میرے حوص پر ہے نبی صلی اللہ علیہ سے پہلے ملاقات لوگوں کی وہاں پر ہی ہوگی تو جو مدینہ میں دفن ہوگے تو جلدی سے آ جائیں گے پہلے جگہ مل جائے گی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی لیکن تم صبر سے کام لینا حتیٰ کہ تم ہاؤس پر مجھ سے آ کر ملو عام طور پر لوگ ملاقات کے لیے کہاں جاتے ہیں کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی کیفے میں ریسٹورینٹ میں ٹھیک ہے جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی امت ملنے کے لیے آئے گی تو آپ ان کی ایک طرح سے مہمانی کریں گے ان کو پانی پلائیں گے اس سے ٹھنڈا میٹھا سخت گرمی کے دن اور ابھی تو آپ کو اور بھی زیادہ دل چاہ رہا ہوگا جلدی سے پیئیں پیچھے سے پیاسے ہوں گے تو ملاقات کے وقت کا ایک حق ہوتا ہے نا یعنی کسی سے بھی جب ملاقات ہوتی ہے وہ ایک اور روایت میں آتا ہے نا جو شخص کسی سے ملے اور پھر وہ کچھ بھی وہاں سے نہ چکھے تو ایسا ہے گویا کسی مردے سے ملاقات کر کے آیا کیونکہ مردہ کسی کو کچھ آفر نہیں کرتا تو اور کچھ نہیں تو آنے والوں کو پانی کا ایک گلاس ہی پیش کر دینا چاہیے یاد رہے گا اور ویسے بھی آپ کو وہ پانی پلانے کی ایکٹیویٹی ملی تھی مجھے امید ہے کہ جاری رہی ہوگی وہ ایک دن کا کام نہیں تھا وہ اب زندگی بھر کا کام ہے کشوری طور پر پانی پلانا ہے خوشی کے ساتھ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا پھر آپ کو کیا ملے گا دیکھیے جو عمل ہوتا ہے نا جزا اسی نیت کی ہوتی ہے اسی قسم کی ہوتی ہے اگر آپ دوسروں کو پانی پلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حوض سے پانی نصیب کرے گا اس دن حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفات کی درخواست کی کہ آپ پلیز میرے لیے شفاعت کیجئے گا آپ نے فرمایا میں کروں گا میں نے ارض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں یعنی اتنے لوگ ہوں گے پھر آپ کدھر ہوں گے آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل سرات پر ڈھونڈنا میں نے ارض کیا اگر میں آپ کو پل سرات پر نہ پاؤں آپ نے فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا میں نے کیا وہاں بھی نہ ہوں آپ نے فرمایا پھر حوض پر دیکھ لینا کیونکہ میں ان تین جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا مسند احمد کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض میں آنے والے نالے سے پانی پینا یعنی جو حوض میں آ کے گرے گا فرمایا میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نالے کے پانی پر وارد فرمائے گا اور میں اس سے پیوں گا لوگ حوض سے پیئیں گے اور آپ اس سے پیئیں گے اور وہ پانی حوض میں آ رہا ہوگا تو ایک طرح سے آپ کے پینے کا اثر بھی اس میں شامل ہوگا حوض کی وسط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوص کے دونوں کناروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جیسے مدینہ اور سنا سنا کہاں ہے یمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آگے ایسا حوض ہے جو جربہ اور ادرہ کے درمیانی فاصلے جتنا بڑا ہے اب ان دو لوکیشنز کا نہیں پتا چلا لیکن اسی قسم کی ہوں گی جیسے ادن اور ریلا کی بات ہوئی یا سنا اور مدینہ کی بات ہوئی ایک اور روایت میں ہے عبید اللہ نے نافذ سے مقام جربہ اور اضرا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا شام میں دو بستی ہیں اب پتنی ہیں یا نہیں اللہ عالم اور ان دونوں بستیوں کے درمیان تین رات کی مسافت کا فاصلہ ہے تین رات اگر کوئی سفر کرے پیدل چل کے مسلب تو جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنا بڑا ہے یہ پھر یہ ہے کہ یہ خوبصورت بھی ہوگا دنیا میں تو اگر آپ کسی حوض پر جائیں تو عموماً کس قسم کے حوض ہوتے ہیں کبھی گئے ہیں کبھی حوض دیکھا ہے کہاں دیکھا وزیر خان ماسک کے وزو الیری کے پاس ہے بچپن میں ہم جس مسجد میں پڑھتے تھے اس میں بھی حوض تھا اور اس میں مچھلیاں بھی ہوتی تھی تو بچے بہت شوق سے پھر جاتے تھے مسجد انٹر ہوتے ہی وہاں حوض اور مچھلیاں اور ایک بہت خوبصورت پھولوں کی بیل عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے دینی ادارے یا دینی جگہیں ہوتی ہیں تو وہاں اس کی بیوٹیفیکیشن کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا لیکن قدیم زمانے میں اس پر بھی کافی توجہ کی گئی فیصل مسجد میں بھی ایک حوض ہے فاؤنٹین ہے فاؤنٹین کے علاوہ بھی ایک ہے مجھے یاد پڑتا پچھلی طرف پہاڑ کی سائڈ پر اور ویسے ہاؤز کا پتہ ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے نہیں پتہ پونڈ ایک سوئمنگ پول ہوتا ہے نا اس سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے لیکن ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے تو ذرا اپنے کاموں میں لکھ لیجئے کہ کسی ہاس کا وزٹ کرنا ہے کہیں بھی پوچھیں کہاں ہے آس پاس عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہاس میں چونکہ پانی کھڑا رہتا ہے تو بازو تو اس میں کائی لگ جاتی ہے خوبصورتی کا اہتمام نہیں ہوتا اسمیل آنے لگتی ہے پانی جمع رہتا ہے تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ایسا نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گئی وہ ایک نہر جو سطح زمین کے اوپر بہتی ہے یعنی ڈیپ نہیں ہے میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی میں ڈالا تو دیکھا وہ خالص کستوری کی تھی اس کی کنکریاں موتی تھے اس کے دونوں کنارے موتیوں کے برجوں کے بنے ہوئے تھے جن کے آر پار نظر نہیں جاتی چھوٹے چھوٹے کمکمے سے بجلی کے وہ نہیں لٹک رہے ہوتے بازو فرمایا میرے حوض میں دو پرنالے ہیں جو جنت سے پوٹتے ہیں ایک چاندی کا ہے ایک سونے کا ہے فرمایا اس حوض میں دو پرنالے اوپر سے گر رہے ہوں گے جو اس کو جنت سے پانی پہنچاتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض پر سونے چاندی کے آب ہو رہے ہوں گے یعنی جو کپس ہوں گے کتنا اعزاز ہے وہاں پہنچنے والوں کا یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کچھ بھی پانی مل جائے کہیں سے بھی مل جائے اب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کے برتن کس طرح کے ہوں گے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے اور ستارے بھی ایسی اندھیری رات کے جس میں بادل بالکل نہ ہوں پھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہیں وہاں سے لا کے رکھے ہوئے ہوں گے حوض کی خوبصورتی پر صحابہ کا تکبیر کہنا ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا آپ کا وہ حوض جس کے متعلق آپ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے فرمایا اس کی لمبائی اتنی ہے جتنی سنا اور بسرہ کے درمیان ہے پھر اللہ تعالیٰ اس میں ایک نالے کے ساتھ میری مدد کرے گا کسی انسان کو پتہ نہ چلے گا کہ اس کے دونوں کنارے کس چیز کے ساتھ بنائے گئے ہیں ان یعنی اتنے نرالے اور انوکھے ہوں گے دنیا میں کسی فن تعمیر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو عمر رضی اللہ انہوں نے یہ سن کر اللہ اکبر کہا ٹھیک کہ ہے ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا کستوری مسک شابش اچھا کیا جو بات سمجھ نہ آئے سوال کیا کیجئے کیونکہ مجھے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی چیزیں آپ کے لیے بالکل نہیں ہیں مسک حوض کے پانی کی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا مشک سے زیادہ خوشبودار یعنی خوشبو بھی ہوگی ذائقہ بھی ہوگا رنگ بھی ہوگا اور برتن بھی اچھا ہوگا اور جس جگہ سے وہ آ رہا ہوگا وہ بھی خوبصورت ہوگا جو ایک گھونٹ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اور اس کے چہرے کا رنگ کبھی سیا نہ ہوگا جس کو وہ مل جائے گا یعنی پی کر اس کا چہرہ چمک جائے گا پھر وہاں پرندے بھی ہوں گے انہس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا حوض کوثر کیا ہے آپ نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالی نے مجھے عطا کی اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹنیوں کی گردنوں کی طرح ہیں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے ہوتے ہیں نا تو وہاں پرندے بھی ہوں گے حضرت عمر نے کہا وہ تو بڑے موٹے تازے پرندے ہوں گے آپ نے فرمایا ان کو کھانا اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوگا تو اس سے پتہ چلتا ہو سکتا ہے کہ یہ حشر کے دن لوگوں کو پانی کے علاوہ کچھ کھانے کو بھی ملے اور اس پر کثیر تعداد میں لوگ آئیں گے زید میں نرقم سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے بس ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا آپ نے فرمایا تم ان لوگوں کا لاکھواں حصہ بھی نہیں جو میرے پاس حوض پہ آئیں گے یعنی لشکر جا رہا تو آپ نے فرمایا تم اس کا لاکھواں حصہ بھی نہیں یعنی بہت تھوڑے ہو امرہ بن مرہ کہتے ہیں میں نے زیاد سے کہا آپ لوگ اس دن کتنے تھے انہوں نے کہا سات سو یا آٹھ سو پھر وہ لوگ پسندیدہ ہوں گے خولہ بنت حکیم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا حوض ہوگا اِنَّا لَكَ حَوضًا آپ نے فرمایا ہاں قال نعم اور اس حوض پر میرے پاس آنے والوں میں سب سے پسندیدہ لوگ تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے مہاجرین پھر فقرہ مہاجرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر آنے والوں میں اکثریت فقرا مہاجرین کی ہوگی جو پراگندہ بالوں والے میلے کپڑوں والے ہیں وہ آسودہ حال عورتوں سے شادی نہیں کرتے بند دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں لیکن ان کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے لیکن اس کے باوجود وہ صبر کرتے ہیں اگر ہمیں دنیا میں کسی جگہ کسی وجہ سے کوئی تکلیف پیش آ جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ان لوگوں پہ یہ ساری پریشانیاں کیوں آئی ہوئی تھی ان کے کاروبار چلے گئے ان کے رشتے دار چلے گئے ان کے گھر بار چلے گئے تو یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا ان کے ساتھ کیا وہ شروع سے ہی ایسے تھے کچھ تو شروع سے بھی تھے کیونکہ مکہ میں جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے وہ معاشی طور پر بہت اسٹرانگ نہیں تھے لیکن سب ایسے نہیں تھے کچھ اسٹرانگ بھی تھے لیکن ان کا یہ حال کیوں ہوا؟ جی ہاں دین کے رستے میں ان کی قربانیاں اتنی تھی کہ دنیا بنانے کے لیے وقت ہی نہیں تھا اور نہ انہوں نے اس پر توجہ کی وہ اپنے مقصد پر ہی لگے رہے تو نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا میں بہرحال انہیں کوئی سٹیٹس اس طرح نہیں ملا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں محروم کر دے تو کبھی کسی کا ظاہری حال دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا میں اس حال میں ہے تو آگے بھی اس کا ازب اللہ یہی ہوگا حال کوئی نہیں جانتا کہ کس کا ایمان کتنا ہے اور کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ کرنے والا ہے لیکن شرط ہے صبر اور شکر کیونکہ بہت سے لوگ جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا رونا بہت روتے ہیں ہر بات بے بات پر اس کا ذکر کرتے ہیں پھر ان کی ایسی عادت بن جاتی ہے ناشکری کی کہ اگر ان کو کچھ ملے بھی تب بھی وہ شکر نہیں کرتے پھر بھی ناشکری میں رہتے اللہ کی راہ کے مجاہد اور شہید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوص پر ان فکر اور مہاجرین کی بھیڑ ہوگی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے ان میں سے ایک دوسری سے بہت بڑی ہے اور جو بڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے گویا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹک رہی ہے اور دوسری میرے اہل بیت یہ دونوں کوسر پر پہنچنے تک کبھی جدا نہ ہوں گے بس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں اس حدیث میں بھی اللہ کی کتاب کو کیا قرار دیا گیا اللہ کی رسی اور ہمیں کیا حکم ہے قرآن مجید میں کہ اس رسی کے ساتھ کیا کرے مضبوط پکڑے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے حوض کے پچھلے حصے میں ہوں گا اور اہل یمن کے لیے لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا اور انہیں اپنی لاٹھی سے ہٹاؤں گا تاکہ پانی یمن والوں کے لیے بہ کر آئے امام نبوی کہتے ہیں یہ عزت اہل یمن کے لیے ہے تاکہ پینے میں ان کو مقدم کیا جائے کیونکہ انہوں نے جلدی اسلام قبول کیا السابقون جو دنیا میں نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ آخرت میں بھی حساب کتاب جنت موض کو ہر چیز پر آگے آگے ہوں گے آگے جانے والے ہی آگے جانے والے ہیں اور انسار کے لوگ یمن میں سے ہیں, اوریجنلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو ہٹائیں گے تاکہ یہ پی سکیں جیسے جو لوگ دنیا میں آپ کا دشمنوں سے دفاع کرتے اور مسائب سے دفاع کرتے تھے قیامت کے دن آپ ان کے حقوق کا دفاع کریں گے کیا سمجھ میں آئی وہاں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کوئی شوق ہے جانے کا وہاں یا نہیں بہت زیادہ الحمدللہ تو ہر چیز کو پانی کی ایک قیمت ہوتی ہے نا تو وہاں جانے کی کیا قیمت ہے پر پہنچنے کے لیے اور آگے آگے جانے کے لیے اور پھر خصوصی توجہ پانے کے لیے کہتی ہے میں اپنی امی کو جب پانی پلاتی ہوں تو وہ مجھے یہی دعا دیتی ہیں کہ اللہ تمہیں حوض کوسر کا پانی نصیب کرے کتنی اچھی دعا ہے اور خصوصاً اس گرمی میں یہ سب پڑھنا تو اور بھی اچھا لگ رہا ہے نا لیکن وہاں پہنچنے کے لیے کیا شرط ہے کیا کریں نیکی کے کام میں سب کت کرے یہ نہ دیکھیں وہ بھی تو نہیں کر رہا ہمارا عموماً ایٹی کیا ہوتا ہے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں وہ نہیں کر رہا تو میں بھی نہ کروں تو خیر ہے ہمیں کیا کرنا ہے ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے ہمیں دوسروں سے آگے نکلنا ہے مثال بننا ہے تاکہ جو نہیں کر رہے سستی کر رہے وہ ہمیں دیکھ کے کرنے لگیں یاد رہے گی یہ بات انشاء اور اس بات کا رونا نہیں روتے رہنا کہ یہ حق نہیں ملا وہ حق نہیں ملا یہ ایسا کر رہا ہے وہ ویسا کر رہا ہے ٹھیک ہے ہر کوئی اپنا کیا اب خود بھگتے گا اس رونے دھونے میں کہیں ہم نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جائیں یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں امام ابن القیم کی کتاب ہے مساعد الشیطان اغافت اللہ فان فی مساعد الشیطان شیطان کی جو چالے ہیں ان کے بارے میں تو بہت ہی زبردست کتاب ہے تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب شیطان کو یہ پتہ چل گیا کہ دل ہی اصل وہ جگہ ہے جہاں سے باقی سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے فزیکلی بھی اور ایمانی اعتبار سے بھی تکوا ہو دل میں تو انسان کی آنکھیں کان باقی سب کچھ اس کے مطابق ہو جاتا ہے نفاق ہو تو باقی سارے اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں ویسے ہی ایکٹ کرتے ہیں کسی کے لیے اچھا گمان ہو تو اسی طرح رویہ ہوتا ہے برا ہو تو ویسا ہی ہوتا ہے نا تو اس نے کہا کہ ہمارے دشمن نے سب سے زیادہ جس چیز پہ توجہ کی ہوئی ہے وہ ہمارا دل ہے کہ اس پر حملہ آور رہتا ہے وہ اور ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے کہ کب بندہ غافل ہو تو میں جلدی سے اٹیک کر دوں اور کبھی وسوسے ڈالتا ہے کبھی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے بہت سی چیزیں کرتا ہے لیکن اس کی چالیں بڑی ہی خطرناک اور اتنی چھپی ہوئی ہیں کہ بازو کو سمجھ بھی نہیں آتی مساحد کا لفظ نا سید سے سعید کہتے ہیں شکار کو سعید البربہر یعنی شیطان کی شکار کہہ لیجیے مساعد الشیطان یا شیطانی شکار اور یہ بڑی ہی سچی بات ہے آپ اچھے والے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کوئی کام کر سکتے ہیں آپ؟, آپ کی موٹیویشن ختم ہونے لگتی کچھ کر سکتے ہیں آپ کے اندر بدگمانی آنے لگتی ہے. کوئی بھی خرابی جو دل میں آ جائے نا اس کا اثر عمل پر لازم ہوتا ہے تو اس لیے ہم سب کو بھی پھر سب سے زیادہ کس چیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر دم جائزہ لیتے رہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے کنٹرول روم میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا کہ کنٹرول روم کا جو وہ ہوتا ہے نا حفاظت اور سیکورٹی وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے کیوں اگر دشمن اسی پر اٹیک کرتا ہے کہ کنٹرول روم کو اٹیک کر کے ختم کرو تو باقی سب کچھ ہاتھ میں آ جائے گا اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو حوض کو نہیں مانتے تو جو تقزیب کرے اس کی اس کا کیا انجام ہے عبداللہ بن برادہ اسلمی کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کو حوض کو ثبوت میں شک تھا اس نے وہ برزہ اسلمی کو بلا کر بھیجا رضی اللہ عنہ صحابی کو وہ آئے تو اللہ کے ہم نشینوں نے ان سے کہا کہ امیر نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ سے حوض کے بارے میں دریافت کرے کیا آپ نے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے انہوں نے فرمایا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے اب جو اس کی تکزیب کرتا ہے اللہ اسے اس حوض سے سراب نہ کرے یعنی جو اس کو نہیں مانتا وہ مان پہنچے گا آپ کے بعد دین سے پھر جانے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوص پر کھڑا ہوں گا ایک جماعت میرے سامنے آئے گی جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا یعنی فرشتہ آئے گا ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ میں کہوں گا کہ کدھر وہ کہے گا واللہ جہنم کی طرف میں کہوں گا کہ ان کے کیا حالات ہیں وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے یعنی مرتد ہو گئے پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آئے گا میں انہیں بھی پہچان لوں گا پھر ایک فرشتہ میرے اور ان کے درمیان میں سے نکلے گا. شخص کا لفظ آتا ہے لیکن ظاہر کے فرشتہ ہی. اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ میں پوچھوں گا کہاں تو کہے گا اللہ کی قسم جہنم کی طرف میں کہوں گا کہ ان کے کیا حالات ہے فرشتہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤ واپس لوٹ گئے تو میں نہیں خیال کرتا کہ ان میں سے کچھ بچ نکلیں گے مگر اتنے کے جتنے ریبڑ سے بٹ کے وہ اونٹ ہوتے ہیں یعنی ان کا بچنا مشکل ہوگا وہ جہنم کا شکار ہو جائیں گے پھر اسی طرح ایک اور گروہ ام سلمہ سے مر بھی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگ اس وقت وہ کنگھی کر رہی تھی کون کس کی بات ہو رہی ام سلمہ وہ کون تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ان کے بیٹے کا نام کیا تھا ان کو کس نے پالا تھا جب ان کے والد فوت ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی اچھا کیونکہ امی سلمہ کے ساتھ ان کے گھر آئے تھے تو وہ کنگی کر گئی تھی انہوں نے کنگی کرنے والی سے کہا میرے سر کے بال لپیٹ دو اس نے کہا میں آپ پر قربان نبی صلی اللہ علیہ کہتی ہیں افسوس تم پر کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں اس نے ان کے بال سمیٹے اور وہ اپنے حجرے میں جا کر کھڑی ہو گئی یعنی سننے لگی مسجد کی طرف انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اے جس وقت میں پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہارے متفرق کر دیے جائیں گے یعنی تم ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ راستے کی طرف آ جاؤ ادھر ادھر نہیں جاؤ ادھر آؤ تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں دور ہو جائیں یعنی انہوں نے بدتوں کو رواج دیا تھا یہ مطلب ہے تو اس وقت انسان کیا تمنا کرے گا اس وقت انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا یوم مع ہی سبیلا بعض لوگوں کو جب سنت کی بات کی جاتی ہے تو وہ افینڈ بھی ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر بات میں آپ سنت کا ذکر کرتے ہیں اچھا تو سنت کی پیروی کا کوئی نقصان نہیں لیکن سنت کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کا بہرحال نقصان ہے کیا انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا اسی کے پیچھے جائے گا جس کو وہ دنیا میں فالو کر رہا ہوگا ٹھیک ہے نا تو ہر معاملے میں ہمارا پھر معیار کیا ہونا چاہیے کوئی بھی کام کرتے وقت کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا مثلا رمضان آ رہا ہے اگر روزے رکھنے تو سحر افطار کس وقت تھی تراوی کیسے پڑی قیام اللیل کیسے کیا آپ کے قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا تھا کیسے مانگتے تھے ہر چیز میں تو یہ ایک سیف سائڈ ہے کہ آپ اس مینول کو فالو کریں تو آپ امن میں رہیں گے لیکن اس کو چھوڑ کر اگر ادھر ادھر کی چیزیں خود آپ نے شروع کر دی تو ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی کیا برتھ ہو کچھ لوگوں کا اپنے نصب کی پہچان کروانے کے باوجود بدعات کی وجہ سے محروم رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں حوزِ کاؤسر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا میں حوزِ کاؤسر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک آدمی کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں من فلاں ہوں دوسرا کہے گا میں فلاں من فلاں ہوں فلاں کی نسل سے ہوں فلاں کی اولاد ہوں میں انہیں جواب دوں گا تمہارا نصب تو مجھے معلوم ہو گیا لیکن میرے بعد تم نے دین میں بدعات ایجاد کر لی تھی اور تم الٹے پاؤں پ اس وجہ سے اب ہسب نصب تمہارے یہاں کسی کام نہیں آئے گا تو کیا کرنا چاہیے والدین کے طریقوں کی پیروی کرنی چاہیے نہیں اللہ یہ کہ وہ بھی نبی کے طریقے پر ہوں پھر ٹھیک ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا ترق تم ملت قوم لا مین بلیہ آخر اور وہ تباہ تمت آبائی تو انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی ملت یا طریقے کی پیروی کی تو کیوں کی اس طریقے کی پیروی کیوں وہ امبیا تھے ان کے آبا و اجداد کوئی عام لوگ نہیں تھے اگر ہمارے آبا و اجداد سنت کی پیروی کر رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہیں ان سے بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں لیکن اگر وہ بھی سنت کی پیروی نہیں کر رہے تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کیا؟ کیونکہ یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے نا کیا کہ ہم آپ کو اپنے والدین اور اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب جانے واضح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں کے بارے میں جھگڑا کرنا مگر مغلوب ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوس پر تمہارے پیش خیما ہوگا یعنی تم سے آگے ہوں گا اور کچھ لوگوں کی خاطر مجھے جھگڑنا پڑے گا پھر میں ان پر مغلوب کر دیا جاؤں گا پھر میں عرض کروں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں یہ تو میرے ساتھی ہیں تو جواب میں مجھ سے فرمایا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ایجادات کر لی نئے نئے طریقے نکال لیے دین میں پھر منافقین محروم ہو جائیں گے جو دنیا میں آپ کے ساتھ تھے لیکن دل کے کھوٹے تھے ان کے اندر اخلاص نہیں تھا فرمایا صحیح مسلم کی روایت حوض پر کچھ ایسے آدمی آئیں گے جو دنیا میں میرے ساتھ رہے یہاں تک کہ جب میں ان کو دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا اور وہ مجھ سے دور کھینچ لیے جائیں گے کیونکہ منافقین آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے آتے تھے جاتے تھے میل ملاقات ہی لین دین تھا ان سے لیکن چونکہ ان کے اندر اخلاص نہیں تھا وہ سچے نہیں تھے سنسیر نہیں تھے آپ سے لہذا وہ آپ سے دور کر دیے جائیں گے پھر اسی طرح جھوٹ کا ساتھ دینے والے اور ظلم پر تعاون کرنے والوں کی محرومی کاب رضی اللہ انہوں سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نو آدمی تھے اور ہمارے درمیان چمڑے کا ایک تکیہ پڑا ہوا تھا آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے عمرا بھی آئیں گے جو جھوٹ سے کام لیں گے اور ظلم کریں گے سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور وہ میرے پاس حوض پر بھی نہیں آئیں گے اور جو شخص ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ظلم پر ان کی مدد نہ کرے تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے پاس حوض پر بھی آ سکے گا تو کبھی بھی ظلم پر کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے بلکہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کر کے انہیں ظلم سے روکنا چاہیے کچھ لوگ برتن مشکیزے بھی لائیں گے لیکن اس میں سے کچھ بھی نہ پی سکیں گے محروم رہیں گے جابر سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں تم سے پہلے وہاں موجود ہوں گا یعنی حوض پر اگر تم مجھے نہ دیکھ سکو تو میں حوضک اوثر پر ہوں گا الہ سے مکہ مکرمہ تک کی درمیانی مسافت کا حوض ہوگا اور عن قریب کئی مرد اور عورت مشکیز اور برتن لے کر آئیں گے لیکن اس میں سے کچھ بھی نہ پی سکیں گے اس میں سے کچھ بھی نہ پی سکیں گے اس سے کیا پتہ چلا کیا سیکھا آپ نے پہلے دیکھا تھا نا کہ کیا کیا کرنا ہے اگر حوض پہ جانا ہے تو کیا کرنا چاہیے اور پھر یہ کہ کیا نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں جا کر بھی محرومی نہ ہو وہاں جا کر بھی کہیں کچھ پا نہ سکیں منافقت سے بچنا ہے اور ظالم کی مدد نہ کریں جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا اگر ہمارے ابا اجداد سنت کے مطابق کام نہیں کرتے تو ان کی پیر بھی نہیں کرنی حوض کوسر سے محروم لوگ سہل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں حوض کوسر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پہلے پیے گا اور جو شخص بھی اس سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا مجھ پر کچھ لوگ پیش ہوں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتے ہیں بعد ازام میرے اور ان کے درمیان کوئی شہ حائل کر دی جائے گی میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں چنانچہ کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدتیں ایجاد کی آپ نے فرمایا میں کہوں گا کہ وہ لوگ دور ہو جائیں دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی اچھا یہ بتائیے کہ دین میں تبدیلی کیوں نہیں کرنی چاہیے اگرچہ ہم بدت کا پورا ٹاپک پڑھ چکے ہیں لیکن تبدیلی کیوں نہیں کرنی چاہیے دین مکمل ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے پورے کا پورا ہمیں پہنچا دیا ہے تو اب ان کا طریقہ چھوڑ کے اپنا طریقہ ایجاد کر لینا یہ بہت زیادتی کی بات ہے ٹھیک ہے نا خود سے کچھ نہیں کر سکتے ہمیں اختیار ہی نہیں اللہ رسول پر ایمان کے خلاف ہے ہمیں اس کا حق ہی نہیں دیا گیا ٹھیک ہے پچھلی قومیں میں اسی وجہ سے تباہ ہوئی اور ان پر اللہ کی ناراضگی ہوئی کہ انہوں نے اپنی کتابوں تک کو تبدیل کر دیا تھا ٹھیک ہے ہماری کتاب تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتی لیکن لوگ کہاں کوشش کرتے ہیں تبدیلی کی سنت میں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے چلیے حساب اور میزان بندوں کا حساب کتاب ان امال ناموں کے مطابق ہوگا جو میدان حشر میں ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کو کیا بولتے ہیں صحف صحف نشرت امال نامہ بعض کو دائیں ہاتھ میں اور بعض کو بائیں ہاتھ میں ملے گا اپنی چوائس ہوگی کہ جو قریب کا ہاتھ ہے وہ بڑھا دیں امال نامہ پڑھتے ہی ہر شخص کو اپنا انجام نظر آ جائے گا سورت انشقا کی آیات سات تبارہ میں فرمایا ف اما من ات یا کتاب بہ بین فصو فاسب حساب او قلب الا اہل مسرورہ اما من اوت یا کتاب بہ ور ظہری فصو فبورہ سائرہ پس جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسانی سے حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا اور جس کا عمال پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دو زخم میں داخل ہوگا وہ چھپا لے گا نا پیٹ پیچھے کسی کو دکھانا نہ چاہے گا نامہ اعمال ملتے ہی انصاف کے ترازو کھڑے کیے جائیں گے اور ایک ایک کر کے ہر شخص حساب کے لیے آگے بڑھے گا ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا اور بات سے سختی سے محاسبہ ہوگا پہلے ان سے گناوں کے اعتراف کے لیے کہا جائے گا اور چھوٹے بڑے تمام گنا ان سے اگلوائے جائیں گے ستفراللہ. اگر انہوں نے سچ کہا تو ان کے لیے بہتر ہوگا لیکن اگر انہوں نے جھوٹ سے کام لیا تو ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضا کو گویائی یعنی بولنے کی طاقت دی جائے گی سورت یاسین میں فرمایا نختم على بما سورت 68 آج ہم ان کے پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے آمال کے وزن کے لیے حد درجہ متوازی ترازو استعمال کی جائیں گے متوازی کا مطلب بالکل برابر لیبل ہر ہر عمل میزان عمل میں رکھا جائے گا مثلا اگر آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں تو وہ رکھا جائے گا اور تولا بھی جائے گا وہ اندر الموازی نل قسط تلیو ملکیا متی فلاح منف انکان کفا بنا سورة 47 اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھ دیں گے تو کسی شخص کی برابر حق تلفی نہ ہوگی اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں تو میزان حق ہے صورت ال راف آیت ایٹ اینڈ نائن میں آتا ہے <الْحَقِّ> کس نے فرمایا اللہ تعالی نے اور اللہ کی بات سچی ہے بالکل سچی ہے اپنے ایمان اور دل کی حالت کا پھر جائزہ لیجئے کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ دل میں شک پیدا کرتا رہتا ہے یقین پختہ نہیں ہونے دیتا اسی وجہ سے پھر عمل نہیں بدلتا ولوز نیوماز نلحق فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ سوره الاراف اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا جن کے پلڑے بھاری نکلے وہی فلاح پانے والے ہیں اور جن کے پلڑے ہلکے نکلے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو آپ خسارے میں ڈالا خود اپنا نقصان کیا وہاں کوئی کسی کو بلیم نہیں کر سکے گا اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوراً ہم کسی نہ کسی کے ذمہ کر دیتے ہیں میں نے تو کہا تھا اگر اس نے نہیں سنا تو اس لیے ایسا ہو گیا لیکن وہاں کوئی کسی کو بلیم نہیں کر سکے گا کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا اگر کوئی بولنے لگے گا تو موسیل کر دیا جائے گا پھر اس کے ہاتھ ماں بولنا شروع کر دیں گے تو میزان کو ماننا ایمان کا حصہ ہے عقیدے کا حصہ ہے یاد رکھیے اس کو جھٹلانا کفر ہے حدیث میں آتا ہے المان و بال و ملا جن ویزانی بل قدر خیری و شر رہی یہ صحیح الجامع صغیر میں آیا ہے ایمان کی یہ ڈیفینیشن تو اس میں آپ دیکھیے کہ صرف آخرت کا لفظ نہیں بولا گیا بلکہ اس کے اندر میزان الگ بولا گیا ٹھیک ہے میزان کی بست اور بڑائی ویسے کتنا بڑا ہے میزان کتنا سا ترازو ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے ان میں زمین و آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے گا اب بتائیے کتنے بڑے یعنی زمین کا گولہ اس میں رکھ کے تولا جا سکے گا اس کو اتنے مضبوط اور اتنے بڑے ہیں میزان کبھی ماجن کیا آپ نے ایکچولی مسئلہ پتہ کیا ہے ہم لوگ زبانی زبانی تو کہتے رہتے ہیں میزان ہے پلسرات ہے حوض کوسر ہے لیکن کوئی کلیئر پکچر نہیں ہے مائنڈ میں کہ کتنا اور کیسے اور کہاں اور کب نہ ہمارے اسکول کے سلیبس میں ایسی کوئی چیز ہے بڑے ہو گئے اسلامیات میں ماسٹر بھی کر جاتے ہیں لوگ لیکن یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا اس کا نقصان کیا ہے جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں تو پھر اس کی اہمیت بھی نہیں پتہ ہوگی پھر اس کے لیے تیاری بھی ویسے ہی ہوگی اسی لیے تو ہمارا رویہ ہر وقت نان سیریس ہوتا ہے ہماری پرائیٹیز اور ہمارے جو ہم اور غم اور دکھ اور پریشانیاں کچھ اور ہی بن گئے ہیں جو اصل پریشانی ہے وہ رہی نہیں باقی آج ہر دوسرا شخص آپ کو پریشان نظر آئے گا لیکن آپ کسی کے منہ سے یہ پریشانی نہیں سنیں گے کہ میری آخرت کا کیا بنے گا ہم مال کی طرف سے اولاد کی طرف سے لوگوں ہمسایوں کی طرف سے، اس سے،, اس سے،, اس سے اس سے بہت پریشان ہے یہ سب تو چند دن کا کھیل ہے یہ تو زندگی ختم ہوتی ساری پریشانیاں بجھ جائیں گی چنگاریوں کی طرف سب ختم اصل پریشانی کیا ہونی چاہیے اصل غم اور اصل فکر کیا ہونا چاہیے وہاں کیا ہوگا وہ میزان میں رکھنے کے لیے کیا ہے میرے پاس کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمد خلقی وزینا تی تو کہاں جائیں گے پھر ایسا میزان ہونا چاہیے نا جس میں یہ جو ہم نے ذکر کیا جو پڑھا وہ پھر تولا بھی جا سکے تو وہ دنیا کے ترازو نہیں ہے فرشتہ پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا جب لگایا جائے جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تو فرشتے ہر موقع پہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا فرشتے کہیں گے صبح ما عبدناک کا حق عبادتک اتنے بڑے بڑے میزان اور ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں آپ کو معلوم ہے نا کچھ چیزیں آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بس اتنی سیدھے تو وہ کہتے ہیں اتنی نہیں ہم بیچتے کہ ہمارے پاس ترازو ہی نہیں ہے اس کا باٹی ہی نہیں ہے تو سوچئے ہم کیا کما رہے ہیں کیا لے کے جا رہے ہیں اور جب وہاں رکھیں گے وہ کتنا دکھے گا لیکن کچھ لوگوں کے ہوں گے کچھ لوگوں کے امال ایسے ہوں گے کہ جو ان میں رکھے جائیں گے تو اسی وجہ سے فرشتے کہہ رہے ہیں نا کہ ما عبدناک کا حق عبادت ہے. ہم نے تو پھر کچھ کیا ہی نہیں ان کو اپنی عبادت ہیش نظر آئے گی سبحا ما عبدناک کا حق عبادتک تو پاک ہے ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسی کرنے کا حق تھا یعنی ان کو دیکھ کے بھی بندے کو کیا شرمندگی ہوگی کہ اتنا بڑا میزان اور میں کیا لے کے کیا کیا کیا ہر چھوٹی بڑی بات کا وزن کیا جائے گا انکان بہا و کفا بنا ہاسبین فورٹی 47 اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی اگر کسی کا رائی کے دانا برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں ہم خود ہی حساب کر لیں گے فَمَن يعمل يره ومن يعمل دررت يره جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا ہر عمل اس کا سامنے آ جائے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے پاس حاضر ہوں گے پیچھے بھی حدیث سے پڑا نا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ تین جگہوں پہ ڈھونڈا مجھے حضرت انس سے روایت ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شفاعت کی درخواست کی آپ نے فرمایا میں کروں گا میں نے عرض کیا میں آپ کو کہاں تلاش کروں پر میں سب سے پہلے پلسرات پر اگر وہاں نہ ہوں تو میزان کے پاس اگر وہاں نہ ہو تو حوضر کوسر پر کیونکہ ان تین جگہوں کے سوا میں کہیں نہیں جاؤں گا لا الہ الا اللہ اللہ کا وزن نو اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے یہ اتنا وزنی کلمہ ہے اتنی بڑی بات ہے اتنی فائدہ مند چیز ہے یعنی اللہ تعالی کو ماننا اور شرک کی نفی اس لیے واضحات ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دعویٰ کرنے لگتے ہیں دوسروں کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتے ہیں تو ہم بڑے بوجھ تلے آ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کو کیسے نماز پڑھائیں گے اس کو یہ کیسے بتائیں گے وہ کیسے کروائیں گے ان سب باتوں کو ابتدا میں بھول جائیے یہ بعد بات کی بات سب سے پہلے فکر کیجیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت اپنے چچا کو کیا پڑھانے کی کوشش کی تھی حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اب نمازوں کا وقت گیا تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سب سے زیادہ وزنی چیز ہے اس میں تو کسی بھی ایسے شخص سے انٹریکشن ہو نان مسلم وغیرہ سے تو اس سے اللہ کی پہچان کرا کے اور لا الہ الا اللہ پڑھوا دیجیے اور اس کل میں کا ایک نور ہے یہ جب دل میں داخل ہوتا ہے تو ایک عجب طرح کا انسان کے اندر چینج آتا ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان قائم کیے جائیں گے ایک آدمی کو لاکر ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اس پر اس کے گنا لاد دیے جائیں گے اور وہ پلڑا جک جائے گا اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا جب وہ پیٹ پھیرے گا تو رہمان کی جانب سے ایک منادی پکارے گا جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو اس کی ایک چیز رہ گئی چنانچے ایک ٹکڑا کاغذ کا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ پھر اسے اس آدمی کے ساتھ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا ٹھیک یہ جو کہتے نا ایمان کی حفاظت اور ایمان کو بچانا اور کسی قیمت پر لا الہ الا اللہ ہم سے نہ چینے اور مرتے وقت بھی یہ نصیب ہوئی ہماری تڑا پر حسرت ہونی چاہیے اور دعا ہونی چاہیے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور جب کبھی کوئی ایسی چیز شک پڑ جائے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے تو فوراً لا الہ الا اللہ پکارنا چاہیے پھر شہادتین کا وزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے میرے کمتی کو باہر نکالا جائے گا اور اس کے سامنے 99 رجسٹر اللہ تعالیٰ کھولے گا جس میں سے ہر رجسٹر تاحد نگاہ ہوگا اس سے فرمائے گا کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے کیا میرے محافظ کاتبین نے تجھ پہ ظلم کیا وہ کہے گا نہیں ہے میرے رب جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی ازر یا کوئی نیکی ہے وہ آدمی لاجواب ہو کر کہے گا نہیں میرے رب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں تیرے چنانچہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں یہ لکھا ہوگا اشد اللہ الہ الا اللہ محمد و, و رسول اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میزان کے پاس حاضر کر دو وہ عرض کرے گا اے میرے رب کاغذ کے اس ٹکڑے کا اتنے بڑے رجسٹروں سے کیا مقابلہ اس سے کہا جائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا چنانچہ ان رجسٹر کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں اور وہ پلڑا جھک جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اس کلمے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اس کو کبھی کم نہ سمجھے یہ بھی شیتان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ وہ ایمان کی قیمت کم کر دیتا نگاہوں میں کیا فائدہ ایمان لانے کا اور کیا فائدہ ماننے کا جب کرنا کچھ نہیں, نہیں ٹھیک ہے عمل تو کرنا ہے اور لا الا اللہ کے اندر خود ایک ایسی موٹیویشن ہے کہ سچے دل سے جب کوئی پڑھتا ہے نا تو اس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے کہ پھر عمل کی طرف بھی چلے پھر اس میزان میں لوگوں کو بھی تولا جائے گا دنیا میں تو اسکیل پہ کھڑے ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہی ہے وہاں بھی سکیل پہ جاتے ہوئے زیادہ ڈرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وزن کیا جائے گا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلی مرتبہ کب اس بات کا یقینی علم ہوا کہ آپ نبی ہیں آپ نے فرمایا ابو ذر میرے پاس دو فرشتے آئے میں اس وقت مکہ کے کھلے میدان میں تھا ان میں ایک زمین پر اتر آیا دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان رہا ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کیا یہ وہی وہ ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے جواب دیا ہاں وہ بولا ایک آدمی کے ساتھ ان کا وزن کرو اس آدمی کے ساتھ میرا وزن کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری 10 کے کے ساتھ میرا وزن کرو. ان کے ساتھ میرا میرا وزن وزن ان کیا گیا۔ تو میرا پلڑا بھاری تھا پھر بولا 100 آدمیوں کے ساتھ کرو ان کے ساتھ وزن کیا گیا تو میرا ہی بھاری تھا پھر وہ بولا ایک کے ساتھ کرو پھر ایسا کیا گیا تو میرا بھاری تھا مجھے یہ محسوس ہوا ان لوگوں کا پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے کوئی میرے اوپر نہ گر پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا اگر ان کی پوری امت کے مقابلے میں ان کا وزن کیا جائے تو بھی ان کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس سے آپ کو یعنی ایک طرح سے یقین ہوا کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نیک بندوں کا وزن ابن مسود کہتا ہیں کہ ایک مرتبہ وہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے مسواک کا پتہ ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی جب ہوا چلتی تو وہ لڑکھڑانے لگتے لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر بہت ہی پتلی ہیں آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں اور پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں کچھ لوگوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا فرمایا بلا شبہ بخاری کی روایت ہے قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم موٹا آدمی آئے گا لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھے گا اور فرمایا کہ پڑھو فلاں نقیم الحم یو ملکیامت وزنام ہم قیامت کے دن ان کو کوئی وزن ہی نہ دیں گے یعنی امال نامے بھی تولے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی وزن ہوگا اللہ کی آیات کا انکار پلڑوں کو ہلکا کر دے گا اللہ کی آیات کا انکار پلڑوں کو ہلکا کر دے گا ومن خفت موازی لہو الَّذِينَ خَسِرُوا انفسم بِمَا كَانُوا نا يَظْلِمُونَ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے نا کرتے تھے ان کا انکار کرتے تھے یعنی مانتے نہیں تھے ان کو ومن خفت فی فی جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلس دے گی ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے گوشت سارا چاٹ جائے گی آگ اور پھر دانت وات رہ جائیں گے اما منخفت موازین وماں ادراکا ماں ہیا نارون ہاویا جن کے پلڑے ہلکے ہوئے یعنی جن کے پاس نیکیاں کم ہوئی تو اس کا ٹھکانہ یہ گہری کھائی ہوگی تم کیا جانو وہ کیا چیز ہے وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ ایک آدمی کے بس اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ تو اس کا وزن زیادہ ہو رہا ہے اور ان کے پڑے جنہوں نے کچھ کام بھی کیا ہلکے ہو رہے ہیں تو وہ, وہ شخص ہو سکتا ہے نا کہ جس کو زندگی میں صرف قلمہ ہی پڑھنے کا موقع ملا اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا وہ تھے نا ایک صحابی جیسے اس کے بعد وہ فوراً شہید ہو گئے تھے کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی روزہ نہیں لیکن جنت میں جائیں گے اور ویسے تو اللہ جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ اچھا یہ بتائیے کہ میزان کو بھاری کرنے والی کون کون سی چیزیں کس کس چیز سے میزان بھاری ہوگا کلیم تانی خفیفانی فکیل حبیبانی کیا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ دو کلم جو زبان پہ ہلکے ترازو میں بہت بھاری رحمان کو بہت عزیز ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اور کوئی نیکی حسن اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں اور کوئی چیز اپ نے حدیث میں سنی الحمدللہ تملا المیزان الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ نص المیزان سبحان اللہ کہنا نص میزان ہے اور الحمدللہ پھر بھر دیتا ہے اس کو ایک اور حدیث میں ہے لمبی خاموشی حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کیا میں تمہیں وہ دو خصلتیں نہ بتا دوں جو پشت پر دوسری چیزوں سے ہلکی ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں ابو ذر نے بیان کیا کہ میں نے سن کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے آپ نے فرمایا طویل خاموشی اور اچھا اخلاق یعنی زیادہ سننا کم بولنا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ضرورت کے وقت بھی نہ بولے کیونکہ ضرورت کے وقت بولنا دراصل دوسرے کی مدد کرنا ہے وہ بھی صدقہ ہے القل متب تو صدقہ قسم و ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے مخلوق کے لیے ان دو خصلتوں سے بہتر کوئی کام نہیں کون سے دو کام طویل خاموشی اور حسن اخلاق کوئی اور کام یاد کیجئے جو میزان میں بہت بھاری جنازے اور دفن میں حاضری عہد پہاڑ سے وزنی عمل ہے فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ جائے یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے نماز جنازہ میں شریک ہو اسے ایک کی رات ثواب ملے گا جو شخص دفن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے اسے دو قرعت ثواب ملے گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے وہ ایک کی میزان میں عہد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا پھر اسی طرح آپ نے فرمایا دو عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان پر پابندی کرے تو جنت میں داخل ہوگا وہ ہیں بہت آسان مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دس بار سبحان اللہ دس بار الحمد اور دس بار اللہ اکبر یہ کہنا تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک سو پچاس بار ہے اور ترازو میں ایک ہزار پانچ سو ہوں گے ایک سو پچاس کیسے ہوئے پانچ نمازوں کے دوسرے سوتے وقت چونتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار الحمد اور تینتیس بار سبحان اللہ یہ زبان سے تو سو ہوئے اور میزان میں ایک ہزار ہوں گے تو گویا ذکر اور تصبیحات جو ہیں یہ میزان میں ایک وزن رکھتی ہیں پھر اولاد کی وفات پر ماں باپ کا صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں کیا خوب ہیں اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں لا اللہ, اور اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمد للہ اور, اور اس کے ماں باپ اس پر عجر کی نیت سے صبر کریں تو وہ بھی اس کے لیے میزان میں بہت بڑا وزن ہوگا پھر فی سبیل اللہ گھوڑے کا کھانا پینا پیشاب لید یہ بھی میزان میں تولا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ وعد ثواب کو جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا وقف کر دیا یعنی سواری دی تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا اس کا پیشاب لید سب قیامت کے دن اس کی ترازو میں ہوگا یعنی جو گھوڑا دے گا وہ تو دے کے فارغ ہو گیا اب وہ گھوڑے کے ساتھ جو جو چیزیں متعلق ہیں اسے جو بھی استعمال کر رہا ہے قیامت کے دن دینے والے کے حصے میں وہ سارے اعمال لکھے جائیں گے یعنی اس کے میزان میں وہ ساری نیکیاں جمع ہو جائیں گی وہ کہہ باقی سواریاں بھی آتی ہیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اگر کوئی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے تو اور حدیثوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ جو منجہ غازی فخط غذا ٹھیک ہے جو کسی غازی کو تیار کرے تو وہ ایسے ہی جسے اس نے خود غزبہ کیا میزان کے باب سے کیا بات سمجھ میں آئی جی کیوں کیوں خاموشی جی اس کا یعنی کیا مطلب ہے کون سی خاموشی یعنی لحب اور لحب باتوں سے خاموشی یعنی فضول باتوں سے خاموشی جیسے بعض اوقات بولنے کا دل نہیں کر رہا تھا وہ تو ایک موڈ یا ایک دل کی کیفیت کی وجہ سے ہم یعنی کہ ان قسم کی خاموشی ہوتی کچھ لوگ عادتن کم بولتے ہیں یعنی اب نارمل خاموشی نے یہاں مراد وہ خاموشی ہے کہ ان باتوں سے خاموش ہونا کہ جن کے کیے بغیر بھی کام چل سکتا ہوں. ایک روز میں کسی کو بات کرتے ہوئے سن رہی تھی تو چونکہ میں صرف انالائز کر رہی تھی سن رہی تھی سن رہی تھی سن رہی تھی, سن رہی تھی اس شخص نے ایک بات ایک دفعہ کہی پھر وہی بات دوبارہ کہی پھر وہی بات دوبارہ کہی تو جب ان کی گفتگو ختم ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ بات اگر اتنے سے وقت میں کر دی جاتی ایک ہی بار تو آپ دونوں کا وقت بچتا اور کام تو وہی ہونا تھا جو ہوا پھر میں سوچنا تھا کی کہ کیوں بڑھائی گی اتنی بات تو مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا جن لوگوں سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے نا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے تو پھر ہم ایک ہی بات بار بار کیے جاتے ہیں بار بار کیے جاتے ہیں بار بار کیے جاتے ہیں یا اگر کسی خاص ٹاپک پر ہمارا یا کسی خاص انسان کے بارے میں بات کرنے کو دل چاہتا ہے تو اس وقت بھی ہم بہت بولتے ہیں مسئلہ کو فوت ہو جاتا ہے تو عموما کیا ہوتا ہے اس کے قصے بار بار دہرائے جاتے ہیں بار بار چلو ٹھیک ہے دوسرے کو عبرت کے لیے نصیحت کے لیے ہمدردی کے لیے کی جا سکتی ہے بات تو لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتوں کی واقعی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو میں بول رہا ہوں اس کی ضرورت ہے مثلا اگر آپ نے کسی کو کوئی کام کہنا ہے ایک دفعہ کہہ دیں دوبارہ ریمائنڈر دے دیں یہ تو نہیں کہ پیچھے پڑ جائیں اس کے اور کیا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن سے خاموش رہنا فائدے میں ہے <تصفح> <انی> <تصفح> اس میں حرام اور مکرو ہو تو چھوڑ ہی دیں لیکن وہ جو باتیں نا کہ جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے یوز صبر ہو تو بندہ ذرا کم بولتا ہے نا جیسے کوئی ازیت دے رہا ہے اور آپ کو بار بار چھیڑ رہا ہے اور آپ کو تھوڑی سی بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اچھی بات خاموشی سے بہتر ہے یہ یاد رکھیے مثلاً آپ کے پاس کوئی اچھا مشورہ ہے کوئی نصیحت ہے کوئی آپ کے پاس اچھا پوائنٹ ہے تو اس کو شیئر کرنا اس میں نہیں آئے گا کہ اچھی بات میں بھی آپ چوپی رہیں یہ غلط ہوگا کیونکہ الکلبا تو طیبہ تو صدقہ آج کل جیسے دنیاوی لحاظ سے بہت سارے مسئلے مسائل لوگوں کو ہیں اور وہ اتنے کامن ہیں اور وہ اتنے نان اسٹاپ قسم کی چیزیں ہیں کہ کبھی کبھی کان دکھتے ہیں سن سن کر کے آپ بار بار اگر ریپیٹ کیے جائیں گرمی بہت ہے گرمی بہت ہے بجلی بار بار جاری کس وقت گئی کس وقت آئی نہیں نہیں اتنے بچے گئی تھی نہیں وہ دوسرا کہ نہیں, نہیں پانچ منٹ پہلے کا ٹائم ہے اور میں سوچتی ہوں کہ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی کام کی بات کرنے کو ہے نہیں نہ سارا دن میں اگر آپ دیکھیں گے جو بھی ہماری روٹین لائفز ہیں اس میں نہ کسی نے کچھ نیا پڑھا نہ اس نے سنا نہ اس نے سوچا تو وہ آخر وقت پھر کیا اچھی بات کوئی شیئر کرے گا کسی سے پھر وہ یہی باتیں کرتے رہیں گے ایسا ہے کہ جیسے گھروں میں بھی نا بہت زیادہ دیر خاموش رہے تو یہ ایک تصور ہے کہ بد اخلاقی ہے یعنی اگر چار پانچ لوگ بیٹھے ہیں اگر دو تین منٹ کے لیے خاموشی ہو تو ایک عجیب سا وہ مانے لگتا ہے کہ شاید ہم ناراض ہیں یہ کیا ہو گیا تو اس عادت کو بھی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم بے شک بہت سارے لوگ ہوں اگر کوئی کام کی بات نہیں ہے تو اتنا ہی ہمارے اندر ضرورت ہو اور ایک دوسرے کو ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں خاموش رہنا ہے ذکر کرنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے ہر باتوں میں مصروف ہونا یہ خوش اخلاقی نہیں ہے ہاں لیکن اس وقت اگر مکمل خاموشی اختیار کر لی جائے تو وہ دوسرے کے لیے بہت بوجھ بن جاتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ چھوٹی سی بات اچھی سی ان کو یعنی کہ اپنی پریزنس کا احساس دلانا ضروری ہے یعنی مکمل خاموشی نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ کے کہ ان کے پاس کوئی کام کی بات نہیں ہے ہمیں ان کا رخ موڑنے کے لیے کوئی ایسا سوال کر دینا چاہیے کہ جس سے وہ اس سے باز آ جائیں دیکھیے یہ جو ایک بات کی نا نے کہ جو اپنے مسئلے مسائل اور دکھوں کی کہانیاں اور ان کی تفصیلات ہر وقت دوسروں کو سناتے رہنا اس سے مسائل بہت بڑھتے بھی ہیں بعض اوقات اور پھر ایک کو سنانا اس سے نہیں تسلید دوسرے کو تیسرے کو چوتھا ایسا کرتا خب کر خبت ہو گیا بات کر بالکل خبت کیفیت ہوتی اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ اور بندہ سوچ ہی نہیں سکتا یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کیا تھا اتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے زندگی میں تو انہوں نے کہا انما اشکو بکتی و حسنی اہ من اللہ لا تعلمون اللہ دیکھ رہا ہے جس نے جو دھوکہ فریب کیا ہے اللہ کو سب پتہ ہے انہیں وہی کے ذریعے بتا دیا گیا ہوگا کہ آپ کے بیٹوں کا ہی کچھ کارنامہ ہے لیکن انہوں نے ان کو بھی بلیم نہیں کیا اور بار بار اس بات کو روز نہیں دہرانے بیٹھ گئے آخر تک پازیٹو رہے تو ہم سب کو بھی اپنے دکھ اور غم زیادہ سے زیادہ کس کو سنانے چاہیے اللہ کو اور وہ اس کا اختیار رکھتا ہے کہ واقعی ان حالات کو بدل دے بندوں کو جتنا بھی سنائیں گے نا کوئی زیادہ فائدہ نہیں اور بعض لوگ تو یہ مشورت ہے نہیں اس کو بول لیں تو تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے میرے خیال میں تو اور زیادہ بڑھتا ہے اس کی بجائے اس کو, کو کوئی ذکر دیں کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے دیں کوئی تلاوت دیں کوئی پازیٹیو کوئی سوچ دیں کوئی اور کچھ پڑھنے کو دیں تاکہ اس کے اندر تبدیلی آئے اب ایک گلی سڑی چیز ہے تو اس کے اندر اور چمچا پھیرنے اس کی بو ہی پھیلے گی نا اس کو ڈھک دیں میں یہ کہنا چاہتی تھی ابھی ساری کہ کہتا ہے جب آپ اپنے دل کا یہ کہ کوئی بولے ہی نہیں کوئی دکھ اپنا بیان ہی نہ کرے تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اگر کوئی لیکن ہر وقت بولنے کی بجائے کم بولیں لیکن کسی کے آگے اگر کوئی دکھ اپنا بتانا چاہتا ہے تو اس کو شیئر کرنے دیں جی. کیونکہ اس کی تنہائی ہے اس کے برین میں تنہائی ہے اس کے میں ہے جی مظلوم کی بات سننا اس کو مشورہ دینا اس کی مدد کرنا یہ سب درست ہے یہاں اعتبار سے بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہ مظلوم پھر ہر ایک کو پکڑ کے نہ کھڑا ہو جائے یہ درست نہیں یہ لکھتے ہیں کہ لمبی خاموشی کی بات ہی پچھلے دنوں عقیدہ میں آپ نے ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے والی چیزوں میں سے تھا بلا سوچے سمجھے بولنا اور فضول باتیں کرنا ویسے بھی دنیا میں جو شخص بہت باتونی ہو اور فضول باتیں کرے اس کی بات کا کوئی وزن نہیں رہتا ہلکا ہوتا ہے اگر ہم بلا سوچے سمجھے بولیں گے تو اپنی نیکیاں گواہ بیٹھیں گے کبھی حبت ہو جائے گی کبھی مبالغہ آرائی کبھی کسی کی دل آزاری پھر آخرت میں بھی ہمارا کوئی وزن باقی نہ رہے گا میں نے ایک کتاب وائی مین ڈونٹ لسن اینڈ وائی وومن کانٹ ریڈ میپس اس میں پڑھا تھا کہ اٹالین لوگ سب سے زیادہ باتیں کرتے ہیں اور باڈی جیسر استعمال کرتے ہیں اٹالین خواتین ایک دن میں پینتیس ہزار الفاظ اور باڈی سگنلز استعمال کرتی ہیں جبکہ ایوریج مرد صرف بارہ سو سے چودہ سو الفاظ اور سگنلز استعمال کرتے ہیں تو آپ ڈفرینس دیکھ رہے پینتیس ہزار اور بارہ سو یا چودہ سو اس لیے شام کو جب شوہر گھر آتے ہیں تو وہ اپنا بولنے کا کوٹا پورا کر چکے ہوتے ہیں مگر خواتین کے بہت سے الفاظ ابھی باقی ہوتے ہیں اور وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے یہ پڑھ کر میں سوچ رہی تھی کہ خواتین کا اس لیے بولنے کے معاملے میں زیادہ بڑا امتحان ہے یعنی مردوں کا بھی ہے لیکن وہ نیچرلی قدرتی طور پر کم بولتے ہیں جبکہ عورتیں زیادہ بولتی شاید انہوں نے بچوں کو بول بول کے بولنا سکھانا ہوتا ہے اس زبان کی وجہ سے ہم اپنا میزان بھر سکتے ہیں الحمدللہ کہہ کر سبحان اللہ کہہ کر توحید کی گواہی دے کر اور اسی زبان کے ذریعے ہم میزان کو ہلکا بھی کر سکتے ہیں دوسروں کو اذیت پہنچا کر کل میں کفر یا ناشکری کے الفاظ منہ سے نکال کر تو کیا کرنا چاہیے ہم کو اپنے ان الفاظ کو یعنی اگر پینتیس ہزار الفاظ روز بولنے ہمیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے تو پھر کہاں بولیں کیا کریں ہم؟ اللہ کا ذکر کریں اور حفظ کر لیں ویری گڈ یس ہم نے کوٹا ہی پورا کرنا نا پینتیس ہزار لفظ بولنے ہیں دن میں تو اچھا ہے کہ قرآن یاد کر لیں ہاں کوئی اچھی بات کریں اللہ تعالی سے باتیں کریں مناجات کرے مختلف تسبیحات احادیث کو زبانی یاد کریں بار بار ریپیٹ کریں اچھے سینگس کو کوٹس کو جو سیکھا ہے اس کو شیئر کریں گھر والوں کے ساتھ یعنی اچھی چیزوں کو آگے بڑھائیں یعنی ان الفاظ کو اچھے الفاظ سے بدل لیں اور پھر اس کو آگے شیئر کریں بامقص گفتگو کریں تو ان پینتیس ہزار کو ڈیوائیڈ کر لیں نا مختلف کاموں کے لیے ایسے لوگوں کی کمپنی چھوڑ دیں جو بہت فضول باتیں کرتے ہیں اور آپ کو جوابن کرنی پڑتی ہیں پھر آبیسلی جہاں بیٹھیں گے وہی رنگ چڑھے گا ٹھیک ہے لیکن یہ عام تجربے اور مشاہدے کی بات ہے نا کہ خواتین زیادہ بولتی ہیں اچھا جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا لڑکیاں اور لڑکے بالکل انفینٹس جو ہوتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے لڑکیاں جلدی بولنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر زیادہ شور کرتی ہیں چلیے پل سرات اعمال کے وزن اور فراغت کے بعد سب کو پل سرات سے گزرنا ہوگا یہ کس قدر ہلاکت خیز ہوگا اس کا اندازہ اس سے کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف فرما ہوں گے پل کے پاس ہوں گے اور لوگ گزر رہے ہوں گے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ ہر شخص پل سرات پر سے اس رفتار سے گزر جائے گا جیسا کہ دنیا میں اس کا عمل ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاخر لوگ میرے پاس آئیں گے میں کھڑا ہوں گا اور مجھ کو شفات کی اجازت ملے گی امانت اور رحم پل سرات کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے کیا کیا چیز امانت اور رحم صلاح رحمی پھر تم میں سے پہلا گروہ پل سراج سے بجلی کسی تیزی سے گزرے گا بجلی کی طرح گزرے گا یعنی جیسے کوئی لفٹ ہوتی ہے. ابو حرار رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان بجلی کی طرح گزرنے کے کیا مانے ہیں فرمایا کیا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ ایک پل میں کس طرح گزر جاتی اور لوٹ بھی آتی نہیں جیسے بجلی چمکتی بجلی کا کونہا پھر کچھ لوگ ہوا کی طرح گزریں گے پھر پرندوں کی طرح گزرنے اور مردوں کی طرح تیز دوڑ کر نکل جائیں گے گزرنے کا یہ فرق اعمال کے لحاظ سے ہوگا اس وقت تمہارا نبی پل سرات پر کھڑا رب سلم سلم کہتا ہوگا جب بندوں کے اعمال کمزور پڑ جائیں گے اور حکم الہی کے تابع ہوں گے جس کو پکڑنے کا حکم ہوگا اس کو پکڑ لیں گے جس شخص کو صرف خراش لگ جائے گی وہ نجات پائے گا اور بعض لوگ دوزخ میں گرا دیے جائیں گے چنانچے اس کے بعد لوگ اپنے اپنے مقام جنت یا دوزخ میں چلے جائیں گے اور وہاں سے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی دائمی زندگی عبداللہ بن سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کرے گا تو پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا کھڑا ہوگا اور کہے گا اے جنت والو اب موت نہیں آئے گی اور اے دو اب موت نہیں آئے گی ہر ایک اپنی جگہ ہمیشہ رہے گا ذالک یوم ہمیشہ ہمیشگی کا دن اصل زندگی شروع ہو گئی یہ ہے انسان کا انجام جہاں اس کو پہنچنا ہے پل سرات کے بارے میں چند باتیں اور قرآن مجید میں آتا ہے وہ ام کم اللہ واردہ نا ربی کا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ جسے پورا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ہے لازمن ہوگا یہ ہم سب کو وہاں سے گزرنا ہے اور امال کے اعتبار سے کوئی بجلی کی تیزی اور کوئی ہوا کی تیزی اور کوئی پرندوں کی اڑان اور کوئی دوڑنے والے اور کوئی رینگ رینگ کے چلنے والے اور کوئی گسٹ گسٹ کے جانے والے اور کوئی اس کے اندر گر جانے والے ہر طرح کے لوگ ہوں گے جیسے جس کے اعمال صحابہ کی پل سرات کو عبور کرنے کی تیاری یعنی وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ وہ کیسے پار کرنا ہے ابو اسما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ابو ذر کے گھر میں داخل ہوئے جبکہ وہ مقامی ربضہ میں تھے ان کے پاس ایک سیا فاقہ فاقا زادہ بیوی بھی تھی اس پر بناو سنگھار یا خوشبو کے کوئی اثرات نہ تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا اس حبشن کو دیکھو یہ مجھے کیا کہتی, یہ کہتی ہے کہ میں عراق چلا جاؤں یعنی یہاں نہ جب میں عراق جاؤں گا تو وہاں کے لوگ اپنی دنیا کے ساتھ میرے پاس آئیں گے اور میرے خلیل نے مجھے وسیعت کی ہے کہ جہنم کے پل پر ایک راستہ ہوگا جو لڑکھڑانے اور پھسلنے والا ہوگا اس لیے جب ہم اس پل پر پہنچے تو ہمارے سامان میں کوئی وزنی چیز نہ ہونا اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ وہاں ہم سامان کے بوجھ تلے دبے ہوئے پہنچے یعنی ہر انسان اپنے امال کے ساتھ ایک طرح سے پار کر رہا ہوگا پل سرات کی طرف جاتے ہوئے اندھیرا ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جس دن زمین اور آسمان بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پل سرات سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے اس طرح کی دھار سے زیادہ تیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل سرات نصب کیا جائے گا جو اس طرح کی دھار کی طرح ہوگا فرشتے پوچھیں گے اے اللہ تو کس کو یہ عبور کرائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا وہ کہیں گے تو پاک ہے ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا بال سے زیادہ باریک صحیح مسلم کی روایت ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں مشتق یہ ہی حدیث پہنچی ہے کہ پل سرات بال سے باریک تلوار سے تیز ہوگا پل سرات کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے یا لوہے کے کنڈیاں ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلسرات کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں لٹک رہی ہوں گی جس آدمی کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ لیں گی تو وہ اس کو پکڑ لیں گی بعض ان سے زخمی ہو جائیں گے مگر نجات پا جائیں گے یعنی بعض کو وہ پکڑیں گی تو ان کو خراش لگ جائے گی یعنی ان کو جا کے چوٹ لگے گی بعض اونے وہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے ابو حرارہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو حرارہ کی جان ہے جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے برابر یعنی جب وہ گرنا شروع ہوں گے تو گرتے ہی چلے جائیں گے پل پر پھسلن ہوگی آنکڑے ہوں گے خاردار جھاڑیاں ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی پشت پر پلسرات قائم کیا جائے گا وہ پھسلن کی جگہ ہوگی اس میں کانٹے اور آکڑے ہوں گے عبدالرحمن کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آنکڑے لوگوں کو اچک لیں گے اور ویسے کانٹے جو نجد کے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں جن کو سادان کہا جاتا ہے یعنی اس طرح کے کانٹے ہوں گے بڑے بڑے اور لوگوں کو چبیں گے وہ جو گزریں گے ان کو چوڑے اور ٹیڑے میڑے کانٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پلس رات لایا جائے گا جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا ہم نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں اور ایسے ٹیڑے مڑے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں انہیں سادان کہا جاتا ہے البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کا طول اور عرض اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں وہ لوگوں کو ان کے امال کے بدلے میں اچھک لیں گے یعنی وہ جیسے کرین کے آگے نہیں لگا ہوتا تو ان میں سے کچھ ہوں گے جو اپنے عملوں کے ذریعے ہلاک ہونے والے ہوں گے اور اپنے عمل کی وجہ سے جکڑے جانے والے ہوں گے اور ان میں باز کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے یا بدلہ دے دیے جائیں گے وہ نیچے پھر گر جائیں گے ٹکڑے ہو کر پل سرات پر امانت اور سلا رحمی دائیں بائیں کھڑے ہو کر اپنا حق وصول کریں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پل رات کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے یعنی انسان اگر کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہاں اس کو دینا ہوگا اس کے بغیر وہ آگے جنت میں نہیں جا سکتا اسی طرح رشتہ داروں کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل سرات پر سوار کیا جائے گا وہ اس کے دونوں کناروں کے سے اس طرح جہنم میں گریں گے کہ جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے گا تمینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے تمہارے پر کھڑے ہو کہ سلم سلم سلامت سلامت لوگ پل پار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز امبیا کے علاوہ کوئی بھی بات نہ کر سکے گا اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے کہ اے اللہ محفوظ رکھ اے اللہ محفوظ رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل سرات قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم یا اللہ سلامتی سے گزار دے یا اللہ سلامتی سے گزار دے پھر فرشتے دعا کر رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جہنم کے پل سے گزریں گے آپ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پل کے دونوں جانب فرشتے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اللہ سلامتی سلامتی سلامتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا کر رہے ہوں گے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے اور فرشتہ بھی یہی دعا مانگ رہے ہوں گے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس سے گزرے گی سب سے پہلے رسول آپ ہی وہاں سے گزریں گے اور ہر ایک کو اپنے امال کے مطابق وہاں نور ملے گا ورنہ خالدین فوز العظیم یوم یقول آمن ضرور نقت بس من رقم نم فتن تم انسکم و تربسم و تب تم وغرت کم الا جا امر الله وغركم بالله الغرور بارہ سے پندرہ اس دن تم دیکھو گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باہوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں تم اس میں ہمیشہ رہو گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں انہیں کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ اور نور تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس دروازے کے اندر تو رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا منافق مومنوں کو پکار پکار کر کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نت ہے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فطرے میں ڈالا موقع کے انتظار کرتے رہے شک میں پڑے رہے جھوٹی آرزویں تمہیں دھوکے میں ڈالے رہی حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اس وقت تک بڑا دھوکے باز یعنی اللہ کے بارے میں تمہیں اس وقت تک دھوکہ ہی دیتا رہا لہٰذا آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تم سب کا ٹھکانا دوزخ ہے وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے پھر یہ کہ منافق کا نور بجھا دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو خواہ منافق کو یا مومن ایک نور دیا جائے گا پھر وہ پل سرات پر اس نور کے پیچھے پیچھے چلیں گے جس میں کانٹے اور چبنے والی چیزیں ہوں گی جو جسے اللہ چاہے گا اچھک لیں گی اس کے بعد منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پائیں گے تو اندھیرے میں گزرنا پڑے گا آخری آدمی کے انگوٹھے پر ٹم -ٹم آتا ہوا نور ہوگا یعنی لمبی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ کچھ لوگ دوڑ کے رہے ہوں گے کچھ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح کچھ آندھی کی طرح پھر کچھ لوگوں کے گزرنے کی باری آئے گی جسے روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی ہوگی ہیل میں وہ چہرے ہاتھ اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کے گزرے گا کوئی ہاتھ گرے گا کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا کوئی پاؤں گرے گا کوئی پاؤں چمٹ جائے گا اس کے کنارے اور پہلوؤں کو آگ پہنچے گی اس صورت حال رینگتے نجات پا جائے گی کچھ لوگ رینگ رینگ کے بھی بالاخر پہنچ جائیں گے جب وہ نجات پائے گا تو رک جائے گا, کہے گا اللہ کا شکر جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا کہ جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے اس سے نجات دی پھر سب سے پہلے گزرنے کی اجازت فقراء مہاجرین کو ہوگی پھر نجات پانے والا پہلا گرو اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا وہ ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا وہ تیزی سے گزر جائیں گے دوسرے نمبر پر نجات پانے والے ستاروں کی مانند ہوں گے جو آسمان میں سب سے زیادہ روشن ہیں پھر پہلا آدمی جو ہوگا بجلی کی طرح گزر جائے گا پھر اسی طرح ایک گروہ امدہ گھوڑوں اور ایک عمدہ اونٹ پر گزرے گا لیکن سلم سلم کہہ رہا ہوگا امال کے مطابق رفتار ہوگی یعنی جیسی گاڑی ہو ویسی رفتار ہوتی ہے کچھ لوگ گھسٹ گھسٹ کر جائیں گے کچھ گٹنوں کے بل رینگ رینگ گے جیسے کرال کرتے ہوئے کچھ صحیح سلامت نکلیں گے اور کچھ زخمی ہو جائیں گے لیکن بچ جائیں گے جہنم میں نہیں جائیں گے اور کچھ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا کچھ لوگ ایک وقت آئے گا کہ بندوں کے اعمال انہیں آجز کر دیں گے اور لوگوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی تھک چکے ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو پل سراج سے گھسیٹتے ہوئے گزریں گے کبھی اگر آپ نے پیدل حج کیا ہو یا لمبا چلے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چل چل چل کے بندہ اتنا تھک جاتا کہ آخر میں آکے کے کہتا ہے کہ بس اب تو شاید گری جاؤں گا اور نہیں چل سکتا کیونکہ یہ آخری مرحلہ ہے نا ایک طرح سے جب سے قبروں سے اٹھے ہیں حساب کتاب میزان پھر پلسرات اور پھر آخر میں جنت یا جہنم پھر گروہ در گروہ لوگ جنت کی طرف بڑھیں گے اور گروہ در گروہ جہنم میں گریں گے اور جنت جہنم میں پہنچنے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ اپنے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے کچھ لوگوں کو شفات کے ذریعے نکال لیا جائے گا لیکن جب سب پہنچ جائیں گے تو بس جہنم والے ہمیشہ کے لیے جلتے چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت والے اپنے گھر پہنچ جائیں گے سبق اس سے کیا ملتا ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ بتائیے امال صرف اور مجھے تو ان ساری چیزوں کو پڑھ کے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ نیکی کے کام میں دیر نہ کرو اور سستی نہ کرو اور جو کرنا ہے کرتے چلے جاؤ وقت ضائع کیے بغیر اور ساتھ اللہ سے دعا پل سرات کا نقشہ ایک چھوٹی سی آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں ذرا سا اندازہ کیجئے کہ پل پر سے گزرنا ایسا پل جو تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہو اس پہ گزرنا خود کتنی مشقت کا کام ہوگا ابھی ہوگا نا کہ لوگ تھک جائیں گے گھسیٹنا شروع ہو جائیں گے اپنے آپ کو جیسے آگے جانا بہت مشکل لیکن ظاہر کہ اس پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے یہ ایک شخص نے رستے کے اوپر نیاگرا فال جو ہے وہ کراس کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا حال physical And uh, fighting that wind isn't easy and my hands actually at this point feel like they're going numb. Uh, I feel like I'm getting weak and, uh, you know, I'm just looking at that prize on the other side. And, you know, that anticipation is building and I just want to get in there. I want to get through that home stretch and hit that finish line. And Nick, what is it that will carry you to that finish line? You know, uh, pure endurance. Endurance and this audience that's here that I'm hearing at this point. I'm just starting to hear them, believe it or not. Those falls are so loud that until now I haven't been able to hear them. But I'm hearing them and that's what will get me across to the other side. How much time will he go to this path? How much time will he go to this path? اور کتنا بیلنس رکھنا اتنا بیلنس تو ہمیں بھی ظاہر ہے یہی کہا گیا کہ ہم عمل کر کے لائیں اگر ہم بھی کچھ کر کے لے جائیں گے تو تب ہی فائدہ ہوگا یہاں تو پھر بھی یہ تھا کہ نیچے پانی ہی ہے چلے yes. اور کوئی نہ کوئی ایسی ارینجمنٹ ضرور ہوگی الٹرنیٹ کہ ان کیز ان کیز اگر یہ ہوتا ہے تو اس کو زندگی بچائی جا سکے تو یعنی یہ آپشن بھی بہرحال ہوں گے لیکن یہ کہ وہاں تو ایسا بھی کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس السلام علیکم جب یہ میں دیکھ رہی تھی تو ان کے ایکسپریشنس اس وقت دیکھنے والے تھے اور اسپیشلی جو ان سے کوشچنگ کی جا رہی تھی تو اس میں جو انہوں نے چیز شیئر کی کہ کتنا زیادہ اسٹریس فیل ہو رہا ہے اور ساتھ میں پھر انہوں نے جتنی چیزیں اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کے لیے رکھی ہوئی تھیں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا ہمارے ناما ہمارے ساتھ ہوں گے جن کے بیلنس ہوں گے وہ تو گزر جائے گا اور رسی کو دیکھ کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنی باریک ہمارے لیے وہ ہوگا ہم کیسے گزریں گے اور پھر اگر اتنی بجلی سی تیزی سے یا رین کے یا کیا وہ کیا منظر ہوگا یعنی آخری اور شدید ٹیسٹ ہے نا سر میں جو چیز دیکھ رہی تھی وہ بیلنس تھا اس کے پاس تو بیلنس کرنے کے لیے ایک بڑی سی راڈ تھی لیکن ہمارے لیے جو یہ بیلنس ہوگا یہ دنیا میں جو ہم نے سرات مستقل اختیار کیا ہوگا اسی کی بنا پر ہم لوگوں کو وہاں پہ بیلنس ملے گا اور اس میں عدل عدل بالکل اس میں یعنی کہ جیسے دوائی شافی میں بھی پڑھا تھا کہ دنیا میں بھی ہم کو ایک پل سرات سے گزرنا ہوتا ہے کہ ہمیں متدل رویہ اختیار کرنا ہے سرات مستقیم تو جو لوگ اس دنیا میں چل گئے اس پر وہ اس پر بھی پار ہو جائیں گے ان میں یہ سوچ رہی تھی اس کو دیکھ کر کہ اکثر جو ہمارا ایکسکیوز ہوتا ہے نا کہ ہم دین پر نہیں عمل کر سکتے یہ بہت مشکل ہے اور آج کل تو یہ بھی مسئلہ ہے اور وہ بھی تو اس وجہ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ بھی نہیں میں اس کو دیکھ سوچتی یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پوری پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ اگر وہ کسی بھی چیز کے فائدے پہ یقین رکھتا ہے نا وہ کر گزرتا اور ہے وہ کرنا چاہتا ہے اس کو فائدہ کا یقین ہے اور وہ اس کو کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ساری پریپریشن بھی کر لیتا ہے پھر وہ ساری سکل بھی اپنے اندر اللہ نے اس کے اندر کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے تو اگر یہ ایک ٹیمپرری فائدے کی خاطر ایک چھوٹے سے دنیا کی ایک اپریسیشن کی ہی ہے نا تاڑیاں ہی بجنی ہے نا اور ایک نام آ جانا کا کسی ریکارڈ میں تو کیا ہمیں اپنے بک آف ریکارڈز میں نام لکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے یا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اللہ سے اس طرح خوشی سے ملنے کا یا جنت میں جانے کا جو اس کو شوق اور خوشی ہو رہی تھی آخری سٹیپس اس کے کیسے تھے السلام علیکم میں بالکل یہی دیکھ رہی تھی کہ اتنا موٹا رستہ ہے تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے حدیث کے ذریعے کہ پاریک تلوار کی دھار کی طرح ہوگا جس پہ سے ہمیں گزرنا ہوگا اور پھر اعمال کو جو حساب کتاب و متوازن ہوگا تو تب تو پوری زندگی کتنی احتیاط کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے جی. ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بہت کیونکہ ایک سٹیپ بھی, بھی, بھی اگر ادھر ادھر, ادھر, ادھر بالکل صحیح اور اس میں مشقت کتنی اتنی سردی میں اور اتنے ہوا کے بیچ میں وہ کتنا سویٹ کر رہا تھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں پولیس رات پہ چل رہی ہوں اور جیسے وہ آدھے راستے میں پہنچا تو مجھے ایسا لگا میں تھک گئی ہوں اور میں آگے تک نہیں پہنچ سکوں گی تو یہاں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک موٹا رسہ تھا اور اس کے ساتھ بیلٹس بنی تھیں اور ہیلی کاپٹر گھوم رہے تھے اس نے نیچے نہیں گرنا تھا اس کو انہوں نے پکڑ لینا تھا لیکن ہمیں وہاں پکڑنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ایک ڈھیر بن جائے گا جو ہمیں اس آگ میں گرا دیا اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں صبر کر کے تھک گئی ہوں میں اب فلاں کام کر کے تھک گئی ہوں میں اس چیز سے تھک گئی ہوں دیکھیے کہ مومن تو موت کے وقت تک اس کو سٹرگل کرنی ہے ہمارا جہاد تو مرنے تک ہے شیطان دشمن ہمارے سامنے ہر وقت ہے تو ہمیں آلات تھکنا آلات... نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے جو کچھ بھی ہے اس کو بس ایکسپٹ کر لیں اور آگے ہی چلتے رہیں جو ہم نے کمانا ہے اس کو کماتے رہے ان شاء اللہ رمضان شروع ہونے والا ہے تو حسب معمول ہر سال جیسے مستحق لوگوں کے راشن کا انتظام کیا جاتا ہے تو آپ لوگ بھی اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں تک رمضان سے پہلے ہی کھانے پینے کے لیے کچھ پہنچایا جا سکے جو ضرورت مند ہیں اور خود رمضان میں وہ سب کچھ نہیں خرید سکتے اس میں آپ فدی کے پیسے بھی دے سکتے جیسے کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھنے یا کفارے کے کوئی اور اس طرح کے ویسے بھی صدقہ کرنا چاہیے صرف فدیہ کفارا اور زکات ہی تو نہیں ہوتی دوسروں کو دینے کے لیے وفی ہم حق لسا الیول محروم ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے سوالی کا بھی اور جو سوال نہیں بھی کرتا لیکن محروم ہے مثلا آپ شربت سے روزہ افطار کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ ہیں جو نہیں خرید سکتے تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اگر پورے رمضان میں دو بوتل کنزیوم کرنے والے تو ایک خود کر لیں اور ایک ان کو دے دیں اس طرح اگر ہم تھوڑی سی پلاننگ کے ساتھ کم آمدنی بھی ہے ہماری تو اس میں سے بھی ہم نکال کے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر سکتے ہیں اور چونکہ یہ صدقہ رمضان سے پہلے کرنا ہے رمضان کے اندر تو پھر آپ اور چیزیں کرتے رہیں گے لیکن اگر رمضان کے دوران کریں گے تو کون راشن خریدے گا اور پھر ڈسٹریبیوشن کا کام بھی ایک طویل کام ہوتا ہے تو ابھی سے اگر یہ کام شروع کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اس میں فل پیکج کی قیمت بھی اور اگر آپ پوری نہیں دے سکتے تو دو لوگ تین لوگ مل کے بھی ایک پیک ایک فیملی کے لیے دے سکتے ہیں انشاءاللہ. بس دو چیزیں اور رہ جہنم اور جنت کیونکہ وہ آخری ہے تو اس کے بارے میں بھی جنت و حق نارو حق وہ بھی ایمان کا حصہ ہے کئی لوگ اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں اس لیے صحیح چیز جاننا ضروری ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ آخر داوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانہ کا اللہ و حمد کا اشد اللہ اللہ اللہ کا اطوب علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ